اقل مند نمبر ایک اقل مند اپنے مال کو صحت پر قربان کرتا ہے اور احمق اپنی صحت کو مال پر قربان کرتا ہے نمبر دو فقیر کے معدے کو کھانے اور مالدار کے کھانے کو میدے کی ضرورت نہیں ہے نمبر تین مال کی پیاس پانی کی پیاس سے زیادہ شدید ہوتی ہے